إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سجد آب عامالنا من يهده الله فلا مضلنا ومن يبلله فلا هابلنا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله هو رسوله فقد تاب صوداً عظيماً أما بعد فإن خير لهديك قتال الله وخير لهديه المحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة منها وكل هداءة ضلالة وكل ضرالة من في النار أعوذ بالله السميع لديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللوم أكملت لكم دينكم وأطممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صاحر وبی اسلام وب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محترم سامین دین نوجوان ساتھیو دین اما اور بہنوں اللہ کے میں نے آفذات کے سامنے صحیح بخار صحیح مسلم کی حدیث پڑھی ہے محبی اب اللہ ابل اسلام الدین وب محمد علیہ وسلم جس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاط اسلام نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ واقعہ امر ایمان ایمان کا مزہ اس کو ملے گا ایمان کی چاشنی ایمان کا ذائقہ اسے حاصل ہوگا یا دوسرے بڑے میٹھے مسلمان ہونے کا مزا اس کو ملے گا من رضی رب بن جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے پر راضو ہوگا جس نے اللہ کو اپنا رب قبول کر لیا جس شخص نے اپنے نے اپنا رب اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لیا اللہ تعالیٰ کو رر بنانے پر راضی ہے مطمئن ہو گیا وزیر اسلامدین اور اسلام شخص نے اس کو اپنے لیے دین پسند کر لیا اسلام کے علاوہ کوئی اور دن اس کو پسند نہیں کرتا اچھا نہیں لگتا وہ محمد الرسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول و پیغمبر اور اپنا متدا اور پیشہ اور رہنما تسلیم کر لیا جس شخص نے اپنے اندر یہ تین چیزیں پیدا کر لیا آپ نے میں اسے ایمان کا مزہ ملتا ہے مسلمان ہونے کا مزہ اسے حاصل ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی چاشنی ایمان کا دائ کا آتا فرمائے نہ خود بے خاص موضوع ہوئے کہ انشاء اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے پر خوش رہے اور حاضر رہے اللہ رب العالمین کسی انسان کا برا نہیں چاہتا یہی اصل میں سمجھنا ہے اللہ اپنے بندوں پر نہ ظلم کرتا ہے اللہ نہ اپنے بندوں کے ساتھ نجاگر کرتا ہے اور نہ تو رب العالمین ارحم الراحمین کسی کا برا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہمارے اور آپ کے ہوتا ہے وہ بہتر ہوا کرتا ہے جس خال کے طور پر کہا جاتا ہے بات لگاتے جیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بڑے ان موت کو حکم دیا کہ سنا فنا کی روح کپڑا کر کے لاؤ آئے بزرگ نیک انسان شریعت کا پابندی کرنے والا سارے متعلق راج لیکن ایک ایسی حالت میں مر رہا ہے مارے پیاگ نہ کوئی اس کا کوئی سانہ ہے نہ کوئی ابھی رواری ہے یعنی یہاں وقت اس کا حلق موقع سوکھ رہا ہے ایک کترا پانی تک پانے والا کوئی اس کے پاس موجود نہیں لیکن اللہ تارہ کا حکم ہے میرے کو اس کی روح کو قبض کیا اور لے کر کے رب گد آدمی نے سامنے پیش کر دیا اسی لیے املہ حرف نے حکم دیا کہ سرا جگہ ایک آدمی کی روح قبض کرنی ہے मर्ज मैं उसकी रूख करने के लिए आए तो वक्त का सबसे बड़ा जाति वक्त का सबसे बड़ा बदमाश नंबर की साफ है لیکن وہ موت اس کی روح جب دھو رہی ہے تو ادھر ڈاک پر کھڑے ہیں ادھر وہ کھڑے ہیں ادھر حکیل ہیں ادھر بی ہیں ادھر بچے ہیں ادھر ارکمت کرنے والے ہیں پانی کوئی پنکھا چل رہا ہے کوئی پانی حرک میں کب تا رہا ہے ہر ایک تمام بتاؤ اس کو دنیا دے رہی ہے ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ سب اس کو لے جا کے مرد آدمی کے سامنے پیش کر دیا اللہ سے پوچھا نے پوچھا اللہ کہے کی بہت میں آرام کی جیسے ہو مر رہا تھا وہاں تو آپ کا ولی میں ایک بندہ جو زیندار تھا اس کو مرنا تھا اور جہاں آپ کا جو زیندار مرنا مردار بندہ مر رہا تھا جس مشیبت میں کہ ایک کپڑا پانی کو اس کا ہاتھ پیر سندھا کرنے والا ایک نہیں ایک کپڑا پانی اس کے حد میں تب پانے والا تھی ایسی موت اس بدبسوں کو ملنی چاہیے کہ اگر مزے کی موت مرا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتو تو ہمارے حکمت کا یہیں تقاضہ ہے تم لوگ حکمت کو نہیں سنا سکتے ہم کسی ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے بات اثر یہ, ہے. یہ میرا یہ بندہ جس پر تم کو پا رہا ہے وہ ساری زندگی میں بھی آ کر تھا لیکن آدم کی آلات ہونے کی وجہ سے اس سے کچھ گناہ بھی کرتے تو میرے وقت ہم نے تکلیف دے دیا تھا کہ سارے زندگی کے گناوں کو معاف کر دیا جائے ہمارے یہاں جب سنگ نیک اس کے پاس میں براہ رہے ہی نہیں اور ریم سانس جس سات اور سازر جس پر سنگھ میں بھسٹ کر رہے تھے وہ ساری زندگی ہماری نافرمانی میں گزاری ہے ہمارے نتی صحت ہم موجودی میں گزاری ہے لیکن کچھ نیکیاں ہی کچھ نے کچھ کر لیا تھا میں کیا اس دار کی نیکیوں کا بدلا ہے دنیا ہی میں موت کا وقت دے ہو میرے بھائی اللہ کسی کو ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا معاملہ بہت ہی با حکمت کا کرتا ہے اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ علیمان کا یہ دے کہ اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے کو برادہ اور خوشی کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے اور یہ سوچنا چاہے تو واقعی ہمارے حق بہتر ہے کسی بھی اللہ نے ہمارے ساتھ, ساتھ یہ کیا ہے اس فکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنا چاہیے امام تلی بھی رحمت اللہ رکنی سرم میں اور امام دلابی رحمت اللہ رکنے کامل میں بس مد سفری حد کے دادی کرتے ہیں سرا ساتھ نمایا مت میری ہتھا یا رم ان لما افاد ہو لم کا ہو لم کبا تارا رہ سراسان آپ نے ساتھ لوگ یاد رکھو نہ ہی میرا دن کوئی بندہ کرنا پہننے کے بعد اس وقت مسلمان نہیں ہو سکتا جب تاریخ قدر ایسے رہی بسر رہی جب تک اپنی ہر قسمی کی تقدیر پر یقین نہ رکھے چاہے اس کو برا نظر آتا ہو نہ اسے گڑا نظر آتا ہو اسے نقصان نظر آئے یا فائدہ نظر آئے لیکن اپنے سے فیصلہ نہ کرے جب کوئی سمجھے جو کچھ ہمارے ساتھ اڑا ہے اس میں ہماری بہتری ہے اور ہر کچھ نہیں کر سکتے رب کام ہمارے رب ہمارے حق میں ہی فیصلہ ہے رب کا سمجھ فیصلہ اگر خوشی کا موقع ہے تو شکر دان بڑھو اور اگر گری اور پریشانی کا موقع ہے تو اس وقت شبر سے کام لو تعالی کا فیصلہ سمجھتے رہو آج سمایا جب تک آدمی اپنے اندر یہ اصل جانا پیدا کر لے تب تک کوئی موجن نہیں بن سکتا یہاں تک کہ آپ نے ساتھ ہمارا کل میری آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب ویک اس بار कर یقین نہ کر لے افار ہو نسم لوگ نا افسا ہو سو جو مل گیا ہے جو مصیبت اس پر آ گئی ہے اس سے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا تھا اے جس نے بچا سک گیا ہے رب گلا جس سے بچ گیا ہے اس کو ایک مصیبت دے نہیں سکتا وہ صوبت آئی ہے کہ اللہ رب العالمین میں را چکی ہے اور اگر خوشی خصوبت سے اللہ تعالیٰ چاہا ہے تو یہ اللہ رب الد نے بچایا ہے میں اگر سے نربھرا یاد رکھو اگر اللہ نے تمہیں کسی فدر و کرم سے نماز دیا ہے تو کائنات سے جنتے دودے مل کر کے اللہ تارہ کی رحمت سے محروم نہیں کر سکتے اور اگر اللہ اور تمہاری رحمت سے قریبی رحمت سے تم کو محروم کر دیا ہے تو کائنات سے سارے لوگ کر کے اللہ کی رحمت سے تمہیں نہیں سکتے چاہیے اور میری حقیقی ایمان ہے اپنی مسلمت میں ابان ردار اپنی مسلمت میں امار اپنی مسلمت میں بس ہمارے صحیح ہمیں دردارہ اللہ ہو تالاب ہو سروار کرتے ہیں کہ ندی السلام فراستان میں ساتھ گھمایا اے لوگ لے کے حاصل کا لکھن لے ان حقیقی کا وہ हकीकत ईमान हर चीज ऐसी और ईमान से हकीकत है हर चीज किसी को हर चीज कोई अनामत एक हकीकत होती है जो उसके वजूद कोई बदारत करती है वरामत निशानी होती है वाला बराबा उन हकीकत ईमान एक نہ کر لے اما ہوتے ہوا آفتا ہو سونا جو خوشی پہ جو ہے سب طاقت اس مصیبت سے اس کو بتا بھی سکتی ہونا آفتا ہو رقو اور جس چیز سے ہم نے اس کو بچا لیا ہے اسے کوئی نواز نہیں سکتا میرے بھائی سات سمین اور آسمان نوازنے والا ہے آپ کو محروم کرنے والا ہے ایک موت کو یقینا رکھنا چاہیے تک آدمی اپنے اندر یہ عقیدہ اور ندی نہیں پیدا کرے گا اسے ایمان کا مزہ نہیں ملتا اسے ایمان کی حرارت نہیں ملتی اسے ایمان کی شاخی نہیں حاصل ہوتی اسی لیے ہر ایک اگست رضا نو سے ایک آدمی نیل رحمت اللہ نے اپنی کتاب شملہ کے اندر کیا ہے صحیح نبی ابھی کام ویشا بنایا اے میرا ایمانی ہرا وطن ایمان ہرتا نما اصا ہونا اخا کلو ایک انسان کرما کہنے کے بعد ہزار بے بے لباد با کرتا رہے لیکن ایمان کا نما نہیں حاصل ہو سکتا ایمان کا ذائقہ ایمان کی رکھا ایمان کی ضرورت ایمان کی کملی بھی اسے حاصل نہیں ہو سکتی جب تکو جب تک ہوتا کرے اردنا اثار ہو جن جتنی جس چیز سے وہ محروم ہے اسے کوئی نماز نہیں سکتا اور اس سے جس سے نماز کیا گیا ہے دنیا کے سارے لوگ مل کر کے کو نہیں سکتے یہ ہے دنیا میں راحت کی اور سکوت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک راضی ہے اس لیے ہر ایک بڑا ہم اللہ تعالی سے ایماندہ رحمت اللہ <سؤال> شوق اور ایمان بھی اضافہ شوق و ایمان اور علاق اللہ اپنی شرح سننا کے اندر نقل کرتے ہیں کہا دسن ایمان چار چیزیں ہیں جس سے بھی یہ ایمان کی سربنتی ہے دنیا میں ایمان کو یعنی ایمان وان کو اور گوندوں کو دنیا میں اگر اوقین چیز کرنے والی ہیں پیش آگے نہیں بڑے پہلی چیزیں ہے آپ سہرے میرے حق میں نمبر دو گھر بے راج قدر نمبر تین سنا سر خود اور نمبر چار والنام ہو لمنا ہی ازب جمنا پہلے چار کی بھی جو دنیا مسلمانوں کو کرنے والی بھی اے ان کو سڑکی اور آلے مکان تک پہنچانے والی ہے وہ چار کی نہیں نمبر ایک سب روز میں اللہ عسکر رسول کا حکم آ جائے اللہ اسکر رسول کا اربان آ جائے اس ارمان کو عمل کرنی بھی جتنی بھی دقتیں جتنی بھی مشکلات جتنی بھی پریشانیاں آئیں آپ سوچے برداشت کر کے اس پر خود کو نظار آئی اگر تارہ کے علاج میں اس قدر آپ اپنی تکلیم برداشت کریں گے اور قربانیاں دیں گے پھر آپ کے دنیا میں ضرور نصیب ہوگا کیوں آپ اللہ کا کی فرما کرداری او کی فرما کر داریں گے برا کرا کی مشقتیں سوالیہ اٹھا رہے ہیں نمبر دوڑے اللہ رب گلادی میں جو کچھ آپ کے نصیب میں لکھا ہے جو کچھ آپ کو حما کیا ہے یا جس چیز سے آپ ہمیں ناگوار نہیں کرتا ہمارے ہے کے بل ان آزین کے فیصلے پر ہم خوش ہیں اسی لیے ہمیں اس کے اندر آتا ہے ہمیں تارانہ کہتی ہیں نبی علیہ کے دن سب سے آرام کا فرماتی طرح سام کرے کا خوشی کی خبر آتی محنت آپ کو ملتی کہیں سطح میں ہوئی بھئی اونا ہوئی جہاں بھی خوشی کا موقع آتا آپ فرماتے اور الحمد للہ جن متحد تھا اور اگر کوئی تکلیف سے گرم کی پریشانی کی خبر آتی شکایت نہیں کرتے تھے سب یا کرنا اس حالت میں بھی کسی کے وائرل خبر آئی سکے کی خبر آئی بیماری کی خبر آئی کسی پریشانی کی خبر آتی تھی تو آپ شکایت نہیں کرتے تھے سب آ کر حمد اللہ اس حالت میں بھی ہمارا کرتے ہمارے ادھر ایک حومی پیدا کرتے ہیں نمبر بیس وہاں پر خلاف ہونا چاہیے اللہ کے رسول کا اللہ کا دیکھو نہ جائے ابن ہمارے ادھر یہ مسلمان کرتا ہے تو بھی جاتے ان سے درود نصیب ہوتا ہے الحمد للہ ارے ہم پر خوش ہوں اور یہ اللہ نے جو خوش ہمارے شکریہ کیا ہے وہ قرآن پار کی طرح ایک مثال ہے اور آپ تمام جانتے ہیں ہر اللہ ہرا نے جو ہمیں فیصلہ ہمارے ہٹ سے فیصلہ کیا اس پر ہم خوش رہے ہیں قرآن پارک کی طرح مثال ہے آپ ہمارا جانتے ہیں موسا کرین منڈا اور کھیل اردو کام دونوں اللہ کے نبی اور پہ گمبر رات کے ساتھ جا رہے تھے جیسے دریا پار کر کے گاؤں میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بہت سارے بچے کھیل رہے تھے ایک بڑا خوبصورت بچہ تھا حضرت خبر کو اللہ تارا نے حکم دیا کہ موسال کچھ تم بتاؤ اس بچے کو پکڑو اور کٹر کر اللہ اللہ حضرت خبر موسال کو لے کے چل رہے ہیں سمندر سے پار ہونے کے بعد جیسے کچھ گاؤں واسی میں بڑا خوبصورت ہونہار بچہ نظر آ رہا تھا خبر پکڑے اسے کٹر کر درمار مار کر دکھائی حضرت کے سامنے کا کیا تیم اکتائی والا سندی گیسن رینک سے ارے تم نے سب نبی ہو کر کے معصوم کو تم نے کسل کر ڈالا بار نے کھجی ریسا پنچا برمایا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا میرا رن نے حکم دیا ہے اس بچے کو قتل کر جا رہا ڈالا اللہ کی حکمت ہے مجھے یہ بچہ آگے چل کر کے تاخیر بنتا اور اتنا ماں باپ کے دلوں میں محبت ماں باپ کے دلوں میں اتنی محبت تھی کہ با ماں باپ بھی اس کو ڈاکی بنانے کے بجائے محبت میں ماں باپ بھی اس کے ساتھ تاخیر بن جاتے اسی ہمارے سب نے حکم دیا اس بچے کو قطر کرتے تاکہ باپ ماں باپ کا ایمان باقی رہ جائے میرے بھائی پتا نہیں ہمارے فیصلے ہوتے ہیں رکھے اس میں کیا ہماری بھرائی میں کیا ہے آرمی جانتا ہے انسان کو دل نہیں اس لیے ہمیشہ اللہ کے فیصلے پر خوش ہونا چاہیے اور جب اللہ ہمارا کے فیصلے پر خوش ہو گئے تو اس سے بڑے سوائے ہیں ان کے ایک پایا جاتے میرے بھائی ہمیشہ آم بڑے سکون کی راحت کی امن وان کی خوشی کی بندگی گزاریں گے دوسرے لفظوں جن کے کوئی ٹینشن نہیں آئے گا کبھی آپ کو ٹینشن سے پاس رہیں گے آج ساری طرح ٹینشن کی ہے دماغ خراب ہو رہا ہے ٹینشن کی وجہ پر ہاتھ ٹیک ہو رہا ہے ٹینشن کی وجہ پر شگر بڑھ رہی ہے جس کا خلاصہ یہ کہ اللہ رب حرکمین نے اپنے و کرم سے امن و عوام کو دل کے روکان کو نفس کی راحت کے لیے اللہ تعالی نے جو فیصلہ کیا وہ یہ صرف ری باول یقین اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہو اللہ رب رازمی کے فیصلے پر تمہارا رکھے رہو کو دیا ہے اس کی برکتیں عطا کرے گا اسی لیے سب سے بڑے بالدار کو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی چیزوں پر سو شروع کرنے کی تو فیگ رہتی فرمائے تو ہندی رہے گا لو اگر خوشحالی ہو شکر شکرا کرو اگر شادی ہو تو اللہ تعالیٰ کی دیں کریں گے سر کرو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو راضی برادہ رکھے کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے راضی برادہ ہو تیرا ہی جمداد دنیا ہی بڑھ رہے جنت کی کس برادری رہے بندہ کے فیصلے پر ارحان عالمین ہم نے جو بیمار ہو تو کیا فرما جو بڑے اللہ تعالیٰ کی پریشانیوں کو دور کر دے جو غروج ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو شرک میں مبتلا ہے اللہ علیہ سنتن بنا دے ارحان عالمین ہم نے جو دین سے اللہ تعالیٰ نے دین کے قریب کر دے رب العالین ہم تمام مسلمانوں کام و امان اور سکون سے فرمان ہم جہاں رہتے ہیں اس کو اور اس کے علاوہ ملکوں کو ہم ماہ کا ہمارا بنا دیں ہمیں سب سے سطح کو محسوس رکھیں ہمارے ذمے داروں کو اللہ تارہ نیٹام کے تو سی فرمائے ہر اس چیز پر ہاتھوں کو پکڑ لے جمت کے لیے ہیل کے لیے ان کے لیے نقصان دہ ہو اللہ اول سندھان و مسلمین اول مسلمان ادا اللہ رحمۃم اللہ ام اللہ یا فَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَقَوْمِهِ وَذِكْرُ